سننے کی شہادت حاصل کرتے ہیں آج کے سلسلے میں ہم کرناٹک ہند میں ہونے والا سنتوں بھرا بیان دیکھنے اور سننے کی شہادت حاصل کریں گے سلو الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد اللہ محمد لا ہی مینشیتا ہی روشنا اصلا سوکول وائ لو حبیب الله میٹھے <تصفيق> میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو الحمدللہ جیلانی ہند ہماری جو کابل ہند جیلانی کے اس ایک روزہ اجتماع کا سلسلہ الحمدللہ للہ کرناٹک کے مختلف شہروں میں جاری ہے دو اجتماعات ہمارے ہو گئے ابھی تیسرے اجتماع کا سلسلہ جاری ہے. اور یہ ہمارے الحمدللہ للہ صوبہ کرناٹک مدنی کا خصوصی شہر جس کا نام ہے بنگلور اس کی ماشاءاللہ اللہ اس ڈویژن میں یا الحمدللہ للہ اجتماع پاک کی ترکیبیں تو اس میں کئی ایسے اسلامی بھائی جو دور دراز کا سفر کر, کر اس اجتماع پاک میں برکتیں لوٹنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ للہ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہی احتیاط کی نیت کرنے کا ذہن دیا جاتا ہے کیونکہ کئی اوٹ کر کے پیچھے چلے گئے تھے اب وہ واپس پلٹ کر آئے تو چلیے ایک بار پھر احتیاط کی نیت کر لیتے تو, تو میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں الحمدللہ للہ ان اجتماعت کے ذریعے سے ہمیں اپنی اطلاع کا ذہن اور ایک ایسا جذبہ دیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم دوسرے مسلمانوں کی بھی اطلاع کی کوشش کریں کوشش کرنا یہ بندے کا کام ہے تو پیارے محترم اسلامی بھائی اپنے اصلاح کے لیے سب سے زیادہ جو بندے کے لیے امپورٹنٹ ہے یا اس کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی اگر کوئی بات ہے تو وہ یہ ہے کہ بندے کا اپنے اعمال کا احتساب کرنا اور اپنے کمزوریوں پر نظر رکھتے ہوئے گناہوں کی تلافی چاہنا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا کیونکہ یاد رکھیے اگر کسی نے وہ دن رات نیکیوں کا سلسلہ ہے الحمدللہ لیکن وہ اللہ کی گرسٹ سے نہیں ڈرتا یعنی بظاہر اگر نظر بھی آنے والا چھوٹا سا بھی کوئی غلط کام ہے اس سے بھی اگر وہ نہیں ڈرتا توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتا تو کبھی الکان ہے کہ شیطان حسین نیکیوں کے ذریعے گرو رو میں مبتلا کر دے اس کے اعمال برباد کر دیا جاتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں گر گر والے بنیں گے ان اللہ تو اسی ذمن میں ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ مدنی پھول انشاء اللہ اللہ ہمارے بزرگوں کی زندگی سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ان اللہ پیارے مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑنے کی بے شمار فیض و برکات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو کوئی میری طرف محبت اور شوق کے ساتھ صبحوں میں تین مرتبہ اور شام میں تین مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن اور اس راج کے گناہوں کو معاف کر دے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد صلو اللہ علیہ وسلم صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم مکھے مکھے اسلامی بھائیوں اللہ عزا وجل نے اپنی کسی آسمانی کتاب میں ارشاد فرمایا میرے عزت و جلال کی قسم کہ جو بندہ میرے خوف سے روئے گا میں اس کے بدلے مقدس نور سے اسے خوشی عطا کروں گا میرے خوف سے رونے والے کو بشارت ہو کہ جب رحمت نازل ہوتی ہے تو سب سے پہلے انہی پر نازل ہوتی ہے اور میرے گناگار بندوں سے کہہ دو کہ وہ میرے خوف سے آو و کرنے والوں کی محافل اختیار کریں تاکہ جب رونے والوں پر رحمت نازل ہو تو ان کو بھی رحمت پہنچے حضرت سیدنا نصر بن سعید رشمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کی آنکھ سے خشے آنسو بہتے ہیں تو اللہ اجزا وجل اس کے چہرے کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے اگر اس کے رختار پر بہ جائے تو قیامت کے دین ہی نہ وہ زلیل ہوگا اور نہ اس پر کوئی ظلم ہوگا اور اگر کوئی غمگین شخص اللہ اجد کے خوف سے کچھ لوگوں میں روئے تو اللہ اجدل اس کے رونے کے سبب ان لوگوں پر بھی رحم فرماتا ہے آنسو کے علاوہ ہر عمل کا وزن کیا جائے گا اور آنسو کا ایک اترا آگ کے سمندر کو بجھا دیتا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو جب دلوں کی زمین سے خوف پیدا ہو آنسوں بہ کر قصیت کے باغیچے کو سیراب کرے تو ندامت کی کلی کھل اڑتی ہے اور توبہ کا پھل نصیب ہو جاتا ہے حضرت سیدنا داؤد آلہ ندیانہ سلا تو سلام اپنی لغزش پر دن رات روتے رہتے گویا آپ علیہ سلام نے خوشی کا خلا اتار کر غم کا لباس جیوے تن کر لیا تھا کبوتر آپ علیہ السلام کی آوازیں سے خاموش ہو جاتے دل آپ علیہ السلام کی چیخوں سے مجھ ہو جاتے آپ علیہ السلام کے آنسو سے گھاس خیراب ہو جاتی آپ علیہ السلام اپنے مناجات میں عرض کرتے میں تیرے بندوں کے طبیبوں سے علاج کرانے کے لیے نکلا کہ وہ میرے دل کی بیماری کا علاج کرے لیکن سب نے تیری راہ بتائی اے اللہ ہے میری آنکھوں کو آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما اور میری کمزوری کو قوت سے بدل ڈال تاکہ میں تجھے راضی کر سکوں حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رسمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رونا خوف سے آتا ہے اور بے قراری رجا و شوق سے ہوتی ہے جب حضرت سیدنا محمد بن مقتدر رسمت اللہ تعالیٰ علیہ رویا کرتے تو اپنے چہرے اور داڑھی پر آنسو مل لیا کرتے ان سے اس کے متعلق عرض کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے پتا چلا ہے کہ آگ اس جگہ کو نہ چھوئیں گی جسے آسو چھو جائیں قدرت سیدنا کاشی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب میں اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کی تو آپ صلی اللہ علیہ نے رشاد فرمایا تو رونا کہاں ہے حضرت سیدنا احمد بن ابھی رحمت اللہ تعالی رشاد فرماتے ہیں میں نے اپنی لونڈی کو خواب میں دیکھا کہ اس سے زیادہ حسن کی کوئی حسین عورت نہ دیکھی اس کا چہرہ حسن و جمال سے دمک رہا تھا میں نے اس سے پوچھا تیرا چہرہ اتنا روشن کیوں ہے تو وہ کہنے لگی آپ کو وہ رات یاد ہے جب آپ رحمت اللہ تعالی اللہ کے خوف سے رو رہے تھے میں نے کہا جی ہاں اس نے کہا آپ کے آنکھوں کا ایک قطرہ میں نے اٹھا کر اپنے چہرے پر مر لیا تو میرا چہرہ ایسا روشن ہو گیا جیسا آپ دیکھ رہے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم بن آدم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عبادت گزار شخص بیمار ہو گیا تو ہم اس کی عیادت کے لیے اس کے پاس گئے وہ لمبی لمبی سانسیں لے کر افسوس کرنے لگا میں نے کہا اس کو, اس کو کہا کس بات پر افسوس کر رہے ہو اس نے بتایا اس رات پر جو میں نے سو کر گزار دی اور اس دن پر جس دن میں نے روزہ نہ رکھا اور اس گھڑی پر جس میں میں اللہ کے ذکر سے غافل رہا اے غافل انسان ان بزرگوں کو دیکھ کہ مرنے پر کیسے افسردہ اور نادم ہو رہے کہ موت کے بعد آپ نیک کاموں کا موقع نہ مل سکے گا اپنی وقت عمر سے کچھ حاصل کروں سے. اور جان لے کہ جیسا کرے گا ویسا بھرے گا کیا تو ان لوگوں کی قبروں سے گزرتے ہوئے عبرت حاصل نہیں کرتا کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ اپنی قبروں میں اطمینان سے ہیں لیکن پھر بھی تمہاری طرف لوٹنے کی خواہش کرتے ہیں وہ فوج شدہ اعمال کی تلافی چاہتے ہیں کتنے وائز دین نے واضح کیا ڈرایا اور موت نے کتنی کی مٹی برباد کر دی تیرے پاس ایسے کان نہیں جو نصیحت کو گفت کیا تو ایسے آنکھ نہیں رکھتا جو اپنے محبوب کے جدا ہونے پر آنسو بہال کیا تیرے پاس ایسا دل نہیں جو اللہ کے حوص سے گڑ گڑا کیا تجھے اللہ کی باروا میں توبہ کرنا پسند نہیں منقول ہے اللہ ال وجل نے حضرت سیدنا شعیب علیہ نبیانہ سلاد و سلام کی طرف وحی فرمائی اے شعیب علیہ السلام میرے لیے اپنی گردن آج سے جھکا لے اور اپنے دل میں خوشی پیدا کر اپنی آنکھوں سے آنکھوں بہا اور مجھ سے دعا کر کہ میں تیرے قریب ہوں منقول ہے کہ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام سو سال ابھروتے رہے یہاں تک کہ ان کی بینائی چلی گئی اللہ ازل نے دو بارہ بینائی اتا فرمائی تو پھر سو سال روتے رہے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی بینائی پھر ضائع ہو گئی تو اللہ عز و جل نے وہی فرمائی ایشوے علیہ سلام یہ رونا اگر جہنم کے خوف سے ہے تو میں نے تجھے جہنم سے امان دے دی اور اگر جنت کے شوق میں ہے تو میں نے تجھے جنت عطا کر دی تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا اے رب تیری عزت و جلال کی قسم میں نہ تیرے جہنم کے خوف سے رو رہا ہوں نہ ہی جنت کے شوق میں رو رہا ہوں بلکہ تیری محبت کی گرا میرے دل میں لگی ہوئی ہے اسے تیرے دیدار کے علاوہ کوئی چیز نہیں کھول سکتی اللہ عجل نے ارشاد فرمایا جب ایسا ہے تو میں تجھے ضرور اپنا دیدار عطا کروں گا اور وہ یوں ہوا کہ تیرے پاس اپنا ایک بندہ بھیجوں گا جو دس سال تیرے خدمت کرے گا پھر اسے تی مناجات کی برکت سے کلیم بنا دوں گا کلیم کے مراد حضرت سیدنا موسا علا نبی نا وال کاموں کے بدلے اچھے کاموں کو قبول کیا ہائے وہ دل جن کو کود اور موت کے دن کی فکر نہیں ہائے وہ دل کی سختی جس نے دل کو جہنم کی بری راہ چلایا ہائے ہائے وہ دل جو گناہوں سے بیمار ہوا جس نے اطاعت کے لیے کمر باندھی تو کامیاب ہو گیا اے مسکین اے غریب کیا اب بھی تو اپنی خواہش سے باز نہ آئے گا کیا اب بھی گناہوں کی زندگی کو نہ چھوڑے گا کیا اب بھی اپنے مولا کے دروازے کی طرف نہ لوٹے گا کیا تو بھول گیا؟ کہ تیرے مولا عز نے تجھے کیا کیا نہیں کیا تجھ پر دلوں کو مہربان نہ کیا کیا تجھے رزق سے غذا نہ بخشی کیا تیرے دل میں اسلام ڈال کر تجھے ہدایت نہ دی کیا تجھے اپنے فضل سے قریب نہ کیا کیا اس کا احسان لمحہ بھر بھی تج سے ہٹا لیکن ہائے افسوس تو نے غفلت کو قبول کیا شاد پر سوار ہوا خطاؤں میں جلدی کی اس کا احاد و پیمان توڑ ڈالا اس کی نافرمانی کی گناوں کا ڈٹارا اپنے نفس کی اٹار اور اللہ عرض کی مخالفت کی کیا تجھے حیا نہیں کہ وہ تیری ان نافرمانیوں کو دیکھ رہا ہے اس محرومی دوری کے باوجود اگر تو اس کی طرف رجوع کرے گا تو وہ تجھے قبول کر لے گا گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی گنا نے میری کمر توڑ ڈالی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الاہی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الاہی تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے تجھے صلی صل اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی علی علی میٹھے علی میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو ذرا غور تو کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مقدس بندے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کا تاج عطا فرمایا یہ وہ مبارک ہستیاں جن پر اللہ تعالیٰ نے ولاب کا تاج رکھا یہ وہ بزرگا دین دین کہ جن کے ذریعے سے اسلام کو اللہ نے عروج و بلندی عطا فرمائی جن کے عبادتوں پرہیزداری نے وہ کمال دکھایا کہ ان کو چلتا دیکھ کر کفار مسلمان ہو جایا کرتے یہ ان ہستیوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن پر اسلام کی پہچان رکھی گئی آج ہم ایک مطلب ہمارا ذہن ہے میں بھی سوچتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور ہمارا اپنا یہ زیادہ ہوتا ہے کہ مجھ سے اسلام کی پہچان ہے حقیقت یہ ہے پیار اتنا اسلام سے ہماری پہچان ہے کہ آج ہمارے اعمال پر ہم اگر غور کریں میں آپ سب ٹھنڈے دماغ سے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر سوچیں کہ ہمارا عمل ہمارا کردار ہمارا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا ان جو ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں ان چیزوں میں اسلام کی تعلیمات کا کہاں تک دخل ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم کھانا تو کھا رہے ہیں لیکن ہمارا طریقہ اور انداز کیسا ہے ہم زندگی تو گزارے لیکن ہمارے زندگی گزارنے کا طور و طریقہ کیسا ہے اللہ تمہارے ان مقدس ہستیوں پر رحم فرمائے اور ان کے سردیں ہم پر کرم فرمائے کروڑوں رحمت نازل ہو ہمارے اصلاف رام پر کہ انہوں نے ایسی زندگی گزاری اور ایسے فرامین دیے اور اللہ کے خوف سے ڈرایا فرماتے ہیں ایک بزور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا اور روتا ہوا جہنم میں داخل کیا آج ہم غور کر لیں ہم سب ایک غلطی پورا نامال گنا گناہوں میں لڑا ہو چکا کیا کبھی ہمارے ذہن میں میرے دماغ میں آپ کے دماغ میں یہ خیال آیا کبھی سوچا بھی ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ ارے میں کب تک ایسے اللہ کی ناپرمانی کروں گا کہ اب بھی مجھے توبہ نہیں کر لینی چاہیے اب تک جو ہوا تو ہوا اب میں آئندہ گناہ نہ کروں گا کبھی ذرا برابر ہمارے دل نے مشورہ دیا لیکن جہاں کسی نے چھیڑا جہاں کسی نے دو چار باتیں سنائی تو پورا دماغ کے اندر یہ پلان بن جاتا یار اس نے مجھے یوں دھوکا دیا میں اسے ایسا دھوکا دوں گا اس نے مجھے یوں کہا ہے میں اسے ایسا جواب دوں گا ابھی میں جا رہا ہوں اسے دیکھ اتنی سنا کرا تھا ارے محترم اسلامی بھائیو کیوں آخر گناہوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ عزوجل کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں یعنی گناہ کرنے والا گویا کہ اللہ کے غذب کو ابھارا اور اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی جب گرس فرما لیتا ہے پکڑ فرماتا ہے تو انہیں بہت دلیل اور ہار کر کر دنیا کو اٹھا لیتا اور گناہوں کی نحوس گناہوں سے توبہ نہ کرنا گناہ پر دلیر ہونا یہ انسان کے لیے بہت زیادہ تشویش تشویشناک اور بہت ہی زیادہ آخرت کے معاملے میں بھی بربادی کا سبب بن سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی کروڑوں رحمت نازل فرمائے میرے شہش طریقت امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ پر کہ جنہوں نے اس امت کے بکھرے ہوئے شرازے کو ایک جگہ جمع فرمایا جنہوں نے قوم مسلم کی بہترین رہنمائی کی اور دعوت اسلامی جیسا عظیم پاکستان ماحول عطا الحبیب صلی اللہ ص وسلم اللہ اللہ ہاں ہاں پیارے اسلامی بھائی وہی امیر اہل ہے کہ جن کی سادگی کو دیکھ کر لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوگی یہ وہی شیخ صدیقت امیر اہل سنت ہے کہ جن کے بیانات نے ہزاروں نہیں بلا مبالدہ لاکھوں بے عمل مسلمانوں کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر دیا یہ وہی امیر اہل سنت ہے کہ جنہوں نے اس اتوار کے دن کو گناہوں کی جگہ گزارنے والوں کو مسجد میں بلا کر بٹھا دیا ابھی ہم سب جو مسجد میں بیٹھے ہیں اس میں ایک ایسی بڑی تعداد ہوگی کہ جو اتوار کے دن گناہوں کی جگہ پر چلے جاتے اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا کہ شہری امیر سنت کی تربیت کے ذریعے مبلک نے ہم پر کوششیں کی ہم اس جگہ جمع ہیں جسے حدیث پاک میں کہا گیا کہ مسجد سب سے بہترین جگہ ہے اب اس مقدس جگہ ہم جمع ہیں اتنی اچھی جگہ آ تو کیا اب بھی ہم اچھے بن کر یہاں سے نہیں لوٹیں گے اچھے بن کر لوٹیں گے انشاءاللہ تو اچھے بننے کے لیے ہمارے بزرگوں نے کچھ مدنی پھول اتنا فرما تو اچھے بننے کے لیے بزرگان دین نے یہ تعلیم دی کہ اچھی صحبت استعمال کرے اچھی صحبت اختیار کرے یعنی ایسے ان کی دوستی کر لیں جس سے آپ کو اللہ کی یاد آ جائے ایسی دوستی سے بچے جس سے گناہوں کی طرف رجحان بڑھے تو الحمد دعوت اسلامی بھی ایک ایسی ہی تحریک ہے جس کے ذریعے سے الحمد للہ گناہ کو گناہوں سے توبہ کا ذہن دیا جاتا ہے اور توبہ پر قائم رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے شمار آتا فرماتا ہے پیارے محترم اسلامی بھائیوں آئیے ہم نے نیت تو کر لی کہ انشاءاللہ شاء تعالیٰ اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ اب اس مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کے ساتھ ساتھ کچھ ضروری کام ہے ہمیں یہ بھی کرنا انشاءاللہ اور وہ ضروری کام یہ ہے کہ پیارے اسلامی بھائیوں کہ جب بندے کو نیکوں کی صحبت مل جائے جب نیکیوں کا ماحول ملے اب اسے اپنے عمل پر اطمینان نہیں کرنا ہے مطمئن نہیں ہو جانا یار مجھے دعوت اسلامی والا ہو گیا میں نے بارہ ماہ کے لیے سفر کر لیا میں نے تین تین دن کر کے بار میں نے سفر کر لیا اب میری تربیت ہو گئی میں تو بہت کچھ جاننے والا بن گیا اس غلط فہمی میں نہیں رہنا بلکہ شیطان میں خوش فہمی دلاتا ہے تو یاد رکھیے نیکوں کی صحبت ملنے کے باوجود اگر آدمی اپنے گناہوں سے پرہیز نہ کرے تو وہ بربادی کا سبب بن سکتا ہے چنان مقتبۃ المدینہ کی مطبوع کتاب حکایت اور نفیتیں اس کے سفا نمبر 43 پر یہ حکایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا امام ابو محمد رشمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تین زاہد دوران سال فقط اللہ تعالی کے بھروسے پر زیادہ لابھ لیے بغیر حج کے ارادے سے بیت اللہ کی طرف روانہ ہو گئے حج کے ارادے سے تین اللہ کی عبادت گزار بندے اپنا سامان لے کر چلے گئے راستے میں انہوں نے عیسائیوں کی ایک بستی میں قیام کیا ان دنوں یہ نظام نہیں تھا اونٹوں پر وغیرہ سفر تھا تینوں زاہدوں میں سے ایک کی نظر ایک خوبصورت نثارنی عورت پر پڑی تو اس کا دل اس کی طرف مائل ہو گیا جب تینوں نے سفر کا ارادہ کیا تو اس نے بہانہ بنایا ہلا کیا کہنے لگا ان کو ٹال دیا اور خود وہی اس عیسائی بستی میں رک گیا اللہ کے گھر کے دیدار کے جو برکت ملی تھی یا جو مزدہ ملا تھا یا اتنا مقدس جو سفر تھا وہ اس سے محرومی کا اس نے اظہار کیا اور وہ دونوں دوستوں کو اللہ کے گھر کے زیارت کے لیے روانہ کر کے اس عورت کے لیے اس بستی میں پڑا رہا رک گیا اس کے دونوں رفیق چلے گئے اس کو بستی میں چھوڑ دیا اب اس نے اپنے دل کی بات اس عورت کے والد سے کہی اس کے باپ سے جا کر کہا اس نے کہا اس کا مہر تجھ پر بہت بھاری ہے اگر تو میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا اس کا مہر دینا پڑے گا اور مہر بہت بھاری ہے تیرے اندر طاقت نہیں کہ تو اس کا مہر ادا کر سکے اب اس نے پوچھا کیا مہر ہے اس کے والد نے کہا تو دن اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت میں داخل ہو جا چانے نے نصرانی ہو کر اس عورت پر سے نکاح کر لیا اور دو بچے بھی پیدا ہوئے آخر کار وہ نصرانیت ہی پر مر گیا جب اس کے دونوں ساتھی سفر سے واپس آئے تو اس کے متعلق دریافت کیا تو انہیں وہ تو نصرانیت پر مر چکا ہے اور نصرانیوں نے اسے اپنے قبرستان میں دفن کر دیا تو وہ اس کی قبر پر تشریف لے گئے وہاں ایک عورت کو اور دو بچوں کو قبر پر روتے ہوئے پایا وہ دونوں بھی دور زور سے رونے لگے عورت نے ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں انہوں نے اس کی عبادت نماز بہت خوبیاں بیان کرنی شروع کر دی جب عورت نے یہ سنا تو اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا اور وہ اپنے دونوں اسلام لے آئی حضرت سیدنا شیخ ابو محمد علیہ رحمت اللہ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں سبحان اللہ وجل جو مسلمان تھا افر پر مرا اور جو کافر تھا اسلام لے کر آ گیا تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنے انجام سے ڈرتا رہے اور اللہ اجزاجل سے اس خاتمے کا سوال کرے ایما بے رحمت دے دے تو سکامت دیتا ہوں تجھے واسطہ میں شاہے حجازتا حبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب صلی اللہ, اللہ, صلو علی صل اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی میٹھے میٹھے اور پیارے اسلام بھائی ابھی ہم نے سنا ایک تو نیکوں کی صحبت نصیب ہو جانا یہ اللہ کا کرم ہے لیکن نیکوں کی صحبت سے دور رہنا یا یوں کہلیں کہ نعمت حاصل ہونے کے بعد اس سے لاپرواہی کرنا یہ انسان کے لیے بڑا تشویشناک معاملہ اللہ تعالیٰ کروڑا کروڑ رحمت نازل فرمائے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت پر کہ جنہوں نے ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس قامت پانے کے لیے مدنی انعامت کا کارڈ عطا فرمایا کبھی ہم نے غور کیا اس پر کہ آخر اس مدنی انعام کے ذریعے امیر اہل سنت ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامد برکات مالیا اس مدنی انعامات کے کارڈ کے ذریعے ہمیں ہمارے بزرگوں کی تعلیمات پر چلانا چاہ رہے ہمارے اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے مدنی انعام میں سوال تحریر فرمایا کہ کیا آپ نے حسام الحرمین اور تمہید المان کا مطالعہ فرمایا جنہوں نے ہمارے اعمال کی بہتری کے لیے تعلیم فرمائی کہ کیا آج آپ نے نمازیں فجر یعنی کہ پانچوں نمازیں پہلی سطماعت ادا کرنے کی کوشش فرمائی جنہوں نے ہمارے ریاکاری کا علاج کرتے ہوئے اندر کی بیماریوں کو باہر نکالتے ہوئے مدنی انعامات کا کارڈ میں سوال تحریر فرمایا کہ کیا آج آپ نے جھوٹ اور ریاکاری نفاق سے بچنے کی کوشش نہ کی نہیں چیز حسن اخلاق کے مدنی پھولوں سے ہمیں سجانے کے لیے امیر اہل سنت نے مدنی انعام فرمایا کہ کیا آج آپ نے اپنے گھر کی عورت یعنی اپنے بچوں کی امی اور ایک دن کے بچے کو بھی آپ کہہ کر مخاطب ہوئے یا تو کہہ کر بات کی ان مدنی انعامات میں دیکھیں تو صحیح کہ امیر اہل سنت نے کیسی تربیت فرمائی اور ہم اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ یار میں تو مدنی ماحول سے وابستہ ہوں لیکن مجھ سے مطلب مدنی انعامات نہیں بھرے جاتے مجھ سے نہیں ہو پاتا تو کہیں یہ تو نہیں کہ شیطان ہمارے اوپر جال ڈال چکا ہے اللہ نہ کرے کہ یہ سستی ہمیں کئی نقصان کا سبب نہ اٹھانا پڑے مدنی انعامات کے ذکر سے یہ بھی سن لیجیے کہ اس میں ہمارے بزرگوں کی تعلیم چھپے ہوئی کہ ہمارے بزرگان نے دین کا یہ معمول تھا کہ اپنے مریدین کو اپنے شاگردوں کو اپنے ماننے والوں کو فکر آخرت دلاتے تھے اور نہ نیکیوں پر جذبہ دیا کرتے تھے اب بظاہر تو ہم امیر رہ لے سننا دامد برقا سے مشتبہ محروم ہے ہمیں ان کی صحبت کا موقع تو مل نہیں پاتا ہے امیر اہل نے دنیا بھر کے لوگوں کو مدنی انامات کے ذریعے تربیت فرمائی کیا اب بھی مدنی انعامات کو حاصل نہیں کریں گے کریں گے المدینہ پر دعوت اسلامی کی شاس ادارے مکتبۃ المدینہ سے مدنی انعامات نامی رسالہ ہر اسلامی بھائی حاصل کرے اور جاتے جاتے اسے ساتھ میں لے کر جائیں کہ یہ وہ مدنی ماحول ہے کہ جس نے یہ مدنی ماحول پایا اور اگر اس پر استقامت کے ساتھ عمل کرتا رہا مدنی انامات پر اس کا پابندی سے عمل ہو اور مدنی قافلے میں سفر اور ذمہ داران کی اطاعت کا ذہن ہو تو انشاءاللہ شاء اللہ تعالی وجہ اللہ تعالیٰ اسے ایسی بہاریں عطا فرمائے گا کہ جسے دیکھ کر دنیا کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی اب پیارے اسلامی بھائی آئی ہم نیت کر لیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر مدنی کاموں میں بڑھ کر حصہ لیں گے انشاءاللہ شاء محترم اسلامی بھائی ابھی جو ہم نے بھی قائد سنی اس میں یہ تھا کہ بدنگاہی کہ اس بدنگاہی والے عمل نے اسے ان نیک دوستوں سے دور کر دیا نتیجن وہ بیچارہ اپنا ایمان ہاتھ سے دھو بیٹھا اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کی تربیت کہ آپ نے مدنی انامات سے اوپر عمل کرنے کی ترغیب دلانے کے لیے کفل مدینہ کا اینک دیا تھا فرمایا سوال تو دیا ہی دیا اس کا راستہ بھی بتا دیا تو شاید ہو سکتا ہے مقصبۃ المدینہ پر موجود ہو تو آپ کفل مدینہ کا اینک بھی استعمال کریں تاکہ نگاہوں سے حفاظت کا بھی ذہن بنے گا ان شاء اللہ مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی مبارکہ کے بارے میں بڑی پیاری اسی سے ملتی جلتی ایک مدنی بہار سن لیں کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا معمول تھا کہ جب بھی آپ مشورہ فرماتے تو وقت سے پہلے وہاں موجود ہوتے کیا حالانکہ رکن شعرا سے بڑے زبردست بڑے مقام پر فائز تھے اور الحمدللہ للہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ امیر علیہ سنت کے لاڈلے تھے اور جب مشوروں کا سلسلہ ہوتا تو سب سے پہلے آپ رحمت اللہ علیہ وہاں جلوہ فروز ہو جاتے بعد میں اسلام بھی آتے ایک وقت ایسا آیا کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشورے میں تاخیر سے پہنچے اسلام کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا گیا مفتی صاحب بھی لیٹ آ سکتے ان کو تشویش ہوئی کہ مفتی صاحب کو تاخیر کیس وجہ سے ہوئی تو بعد میں جب معلومات کی گئی تو پتہ چلا کہ مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک گاڑی تھی بائیک اور اسے لے کر وہ مشورے اور دیگر مدنی کاموں میں وقت گزارا کرتے تھے اب سنت نے تربیت فرمائی تھی کہ آنکھوں کا کفلے مدینہ لگائے بغیر ضرورت کے مرد کے بھی چہرے پر نہ دیکھیں تو نیچے رکھ کر گفتگو کرنا سنتے ہیں تو یہ کہنے لگے کہ میں مدنی انعامات پر عمل تو کر رہا تھا اللہ کا قزل لیکن گاڑی چلاتے وقت ان کے مجبور دیکھنا تو پڑتا تھا تو جب میں نظر اٹھا کر دیکھتا تو سامنے بے پردگی کی آگ لگی ہوئی تھی ہر طرف بے پردہ عورتیں نظر آتی تو مجھے حیا اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا پا رہا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں گاڑی ہی کیوں چلاؤں جس کے ذریعے سے مجھے گناہ کا کوئی راستہ نظر آ جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی گاڑی بیچ دی اور تین تین چار چار کلو میٹر پیدل سفر کر کر آپ مشورہ فرمایا کرتے تھے تو, تو یہ اللہ تعالی کا خاص کرم امیر علیہ سنت کی تربیت کا اثر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اگر ہماری بھی ایسی تربیت ہو جس سے میں گناہوں سے پکی نفرت ہو جاتا تو مدنی انعامات کو اپنے ذات پر نافذ کرنا پڑے گا ان اور اس پر پابندی کے لیے ہر مہینے تین دن کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں الحمد عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی قافل رائے خدا وجل میں علم دین سیکھنے کے لیے سفر فرماتے رہتے ہیں انشاءاللہ عزوجل اللہ امید ہے کہ یہی سے نماز و عشاء کے بعد ہاتھوں ہاتھ مدنی قافل رائے خدا میں سفر کریں گے انشاءاللہ ابھی دیکھیں ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا منف میں کوئی وہ نہیں میں بھی ہوں یہاں جتنے ہیں میں جو بے نمازی بن کر بازار میں گھوم رہے ہیں ان کو مسجد میں لانے کی کوشش کرنا ہے بارہ بارہ دن کے لیے سفر کریں گے ہمارا قابلہ مکتب انشاءاللہ مسجد کے باہر ایک حصے پر لگا رہے موجود رہیں گے تو جانے سے پہلے آپ نام اور پتے لکھا دیجیے وہاں پر اپنا فون نمبر چھوڑ دیجیے انشاءاللہ ذمہ داران ذمہ سے رابطہ کریں گے آپ کے علاقے کا نام آپ کے شہر کا نام آپ کی عمر آپ کا نام اور آپ کا کانٹیکٹ نمبر ضرور لکھا دیں انشاءاللہ تعالی مدنی قافلے میں جب سفر ہوگا تو آپ کو بھی رائے خدا میں سفر کی دعوت پیش کی جائے گی اور اللہ نے کرم فرمایا تو انشاءاللہ ہم سب مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے ان شاء اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سلام ہوئی وسلم